اچھا اب تصدیق بھی امال المقلفین اللہ تی تخصو لال اقتقاد اعمال مقلفین کی تصدیق نہ کہ اعتقاد کی اور اعمال مکلفین کون سے اللہ تی جو قصدن کی سہور نہیں خاتان نہیں جو قصدن کیے جاتے ہیں ان کی تصدیق اور عمل. کہ عمل کرنے میں عملان کیا نفس انسانی جان کے ذمے کیا ہے اور اس کے لیے کیا ہے مالحا اس کے حقوق کیا ہیں اور ما علیحہ اس پر فرائض کیا ہیں عمل کے اعتبار سے اس چیز کی پہچان احکام عن اس کی بھی سمجھ نہیں آئی ہوں یعنی احکام شربیہ ایسے احکام شربیہ جن کے ذریعے ان احکام پر استدلال کیا جاتا ہے ان کا علم یہ فق ہے اور یہ ایسے ہوں اعمال احکام کہ جو معلوم فی بھی ضرورا نہ ہوں کچھ ایسے احکام ہوتے ہیں جن میں یعنی مسلمان آدمی کو لازمی ہی پتہ ہوتا ہے مطلب جو مسلمان ہے اس کو پتہ نماز فرد ہے اب نماز کے طریقے کے بارے میں اس کو استدلال کرنے پڑیں گے کہ یہ کاموں میں جملہ تم العلومی ان علوم کا مجموعہ ہے جو علوم ہیں احکام شرعیہ کے اور وہ احکام شرعیہ کے علوم بھی ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے ان جن علوم کے ذریعے ان احکام شرعیہ پر استدلال کیا جاتا ہے جن علوم کے ذریعے احکام شرعیہ پر استدلال کیا جاتا ہے احکام شرعیہ اور کچھ اعیان اعیان این کی جمع ہے نا این مطلب نفسش ہے مراد ہے احکام شرعیہ <سنسو> ایک منٹ <میت سنسو> ایک منٹ <میت سنسو> ایک منٹ ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں وقت ہی تعریفات اعتراض ہیں یہ جتنی بھی تعریفات ہم نے کی ہیں ہر تعریف پر کوئی نہ کوئی اعتراض ہے ٹھیک ہے ہر تعریف پر اعتراض لوگوں نے وارد کیے ہیں ولاحا اور جو سب سے پہلی تعریف ہے وہ سب سے اولا ہے ہاں ترجمہ بھی کریں نا ساتھ ساتھ آ کے پتہ چلتا جائے کہتے ہیں کہ اگر محمول کیا جائے علم کو اس میں جو لون کو شامل ہے <tıowad> جو علمے فکلا، علمے فکلا غالی وہ ہے پہلی ہم نے پڑھا ہے نا اس میں جو لفظ علم, ہے، اس لفظ علم کو زن پر مشتمل سمجھا جائے تو پھر یہ تعریف سب سے اولا اور بہتر تعریف ہے پہلی تعریف فکر کی پہلی تعریف کیا ہے اس کو غور کرنا العلم و بالحکام شرعیتی انعدلت یا تفصیلی یا علم سے عمومی طور پہ مراد ہوتا ہے علم یقینی علم یقینی قطبی علم لیکن چونکہ یہ علم ہے بالاستدلال یہ علم کیا ہے بالاستدلال اور جو علم بالاستدلال ہو وہ زن پر مشتمل ہوتا ہے اس میں یقین تو ہوتا ہے بندے کو لیکن پھر بھی کسی حد تک ضان اس میں شامل ہوتا ہے اسی لیے مجتد اپنے ہر مسئلے کو ثواب لیکن محتمل دل مانتا ہے اپنے اس کے جو اس نے مسئلہ استعمال کیا اس پر اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کیونکہ استدلالی ہے نا چلو ہوں مفہوم لے کے مضاف کے مفہوم کے اعتبار سے اصول الفکر مضاف مضاف لے ہیں نا تو یہ جو اضافت ہے نا درمیان میں مضاف اور مضاف مضافل کے درمیان اضافت اس کا معنیٰ ہے اختصاص المضاف بالمضاف علیہ اصول مضاف ہے اور مضاف مدافلۂ کیا ہے فقر یعنی کہ اختصاص الصولی بالفق ہی کہ یہ اصول فقہ کے ساتھ خاص ہیں اور یہ مضاف مضافل کا مفہوم ہوتا ہے بے اعتباری مفہوم المدافی مضاف مدافعت کا مفہوم ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ اس مضاف کے ساتھ چلو ہاں اب اس نے اس کو کھول دیا ہے اختصاص المضافی بل مضافی کی کو کھولا ہے تو کیا کہتا ہے نتیجہ کیا نکلے گا اصول الفق کیا ہے ما یک تصو بالفق جو فقہ کے ساتھ خاص ہیں وہ قواعد قوانین جو فقہ کے ساتھ خاص ہیں من ہی سُ کو ہی کیونکہ مین ہی سکونی ہی کہ زمیر فق کی طرف ہے کیونکہ فق مبنی ہے ان قواعد پر اور مستند اور وہ اس کا استعناد اور ٹیک اور اعتماد ہے ان اصولوں پر بس بس بس بس کر تو اگے کال لمبی ہے تو ٹائم پورا ہو گیا صرف حساب نے ابھی آ جانا ہے